اللہ ان اللہ اعلی کل شعین کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمہیں نہیں معلوم اللہ اپنی مخلوق کو جس رنگ میں چاہے رکھے جو حکم چاہے دے جو حکم چاہے کینسل کر دے تمہیں نہیں معلوم علم تعلم کیا تم نہیں جانتے اللہ ملک سماوات ول از کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی اللہ ہی کے لیے ساری بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی مالک حقیقی تو وہ ہے تم اور جس زمانے میں تم رہتے ہو اور جس جگہ پہ تم رہتے ہو سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور جو حکم وہ چاہے تبدیل کر دے جو حکم چاہے دے دے اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو دیکھو شریعت نے پورا نظام چاند کے ساتھ باندھا ہے سورج کے ساتھ نے روزے حج چاند کے ساتھ ہے نا کبھی سردی میں کبھی گرمی میں اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انہوں نے مختلف موسموں میں میری عبادت کیسے کی سردی آئی تو بھی روزے رکھتے رہے گرمی آئی تو بھی روزے رکھتے رہے حج گرمیوں میں آ گیا تو بھی کرتے رہے سردیوں میں آ گیا تو انہوں نے اپنی پوری پوری بندگی کا ثبوت دیا کہ پرردگار حالات جیسے بھی ہو جائیں ہم تیرے بندے ہیں ہم نے تیرے حکم کی اتباع کرنی اس لیے چاند کے ساتھ ان چیزوں کو باندھی اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی لگون کس سماواتی والا آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری سلطنت سب چیزیں اللہ کے لیے وہ مالکم اور کوئی نہیں ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ مم ولی جن تمہارا دوست ولا نصیر اور نہ ہی تمہاری نصرت کرنے والا نہ تمہاری مدد کرنے والا تو مسلمانوں تم یوں کی باتوں سے کیوں گھبراتے اللہ سے تعلق قائم رکھو جو حقیقی مالک ہے اس ساری کائنات کا وہ چاہے گا تمہاری نصرت کرے گا نہیں چاہے گا نہیں کرے گا